بھی دنڈوٹ کرو کچھ سجدے اس کو بھی کیا کرو آخر اللہ ہی کا حکم تھا فرشتوں کو اس جدول آدم سجدہ کرو آدم کو وہ شرک نہیں ہے اللہ کے حکم سے وہ کام کیا جا رہا ہے اسی طریقے پر اگر ہوتی کوئی صنعت تو گویا کہ شرک کے لیے کوئی جواز تھا یا پھر عقل و فطرت میں کوئی احساس ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو دونوں چیزوں کی نفی قرآن کرتا ہے ماں اللہ صدر علم کوئی علم نہیں کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ناقل نہ میں ہے نہ فطرت میں محض اللہ عبہ من سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری جب دونوں چیزوں کی نفی ہے تو گویا کہ شرک کی ہر صورت کی نفی ہو گئی فلاد و تو ان دونوں کا کہنا مت مانو اب اس میں ذرا سختی ہے بہت ہی کرٹ قسم کا انداز ہے فلات و ہر جس ہرگز کہنا نہیں ماننا ماں ہلاک ہوتی ہے تو ہو جائے اب کتنا بڑا امتحان ہے اسی طریقے سے اگر اور تمہارے و اقربا میں سے والد ہے کوئی ہے اگر وہ بھی اسی قسم کا کوئی عمل کرے تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہے دیکھنا پڑے کہ وہ دم توڑ رہا ہے لیکن یہ کہ اگر معاملہ یہ ہے تو تمہیں جھیلنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا یہی تمہارا امتحان ہے ایک امتحان وہ ہو سکتا ہے کہ خود تمہیں کوڑے پڑ رہے ہیں اور ایک امتحان یہ ہے کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہاری نگاہوں کے سامنے خود کشی کرے اور دم توڑ دیں لیکن بات صرف یہ ہو کہ وہ تمہیں حکم دے رہا ہو شیر کا اور تم شرک سے اجتناب کر رہے ہو فلا توتے رہ حکم نہیں ماننا کسی صورت میں الحیہ مرج ہو کم فا نبے ہوکم میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے پھر میں جتلا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے والدین کو بھی میرے حضور میں آنا ہے تمہیں بھی میرے حضور میں آنا ہے سب کا آخری مرجع جو ہے وہ تو میری ذات ہے میری ہی بارگاہ میں سب کی حاضری ہو کر رہے گی پھر کوز ہوں اینڈ واٹ از واٹ ہر شے جو ہے وہ بالکل صاف طور پر سامنے آ جائے لیکن اب دیکھیے جہاں یہ کرٹ قسم کا حکم آیا ہے اب دل جوئی, دل جوئی کا انداز کیا ہے ملزین وال اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ہم انہیں داخل کریں گے سالحین میں انہیں شامل کریں گے انداز دیکھیے یہاں پر کہ تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے تمہیں اس کا صدمہ ہے تم اپنے والدین سے کٹ گئے اپنے ایزا وقارب سے کٹ گئے بیوی اپنے شوہر سے کٹ گئی شوہر اپنے بال بچوں سے کٹ گیا اگر بیوی ایمان نہیں لا رہی بچے ایمان نہیں لا رہے اگر تم کٹ رہے ہو تو یہی نہ دیکھو کہ کٹ رہے ہو یہ بھی تو دیکھو کہ جڑ بھی رہے ہو تم محمد سے جڑ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تم ابو بکر صدیق سے وابستہ ہو گئے ہو نظی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی رفاقت اور میت تمہیں حاصل ہو رہی ہے لدم فل ہم لازمن انہیں داخل کریں گے پھر دیکھیے وہی انداز لن ادے لن نہ انہیں داخل کریں گے سالحی میں تو یہ نہ دیکھو کہ تم کٹ رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ کہیں جڑ بھی رہے اور جہاں جڑ رہے ہو وہ کتنا بہتر ہے وہ ماحول یہ رشتے نئے جو قائم ہو رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ جو تمہاری اب حکومت کا رشتہ استوار ہو رہا ہے یہ جو ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے یہ ہم مقصد لوگوں کا ایک معاشرہ جو وہ ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ خود بدل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس دن میں بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر وہ منت اللہ و رسول فلاح والی و صدیقینا و شہدائے و صالحینا و حسن اولا کا اور جو شخص تک پر کاربند ہو گیا اللہ اس کے رسول کی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سب کو جن ان سب کی معیت انہیں حاصل ہو جائے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور وہ کون ہیں انبیاء کرام ہیں صدیقین الزام ہیں شہدائے کرام ہیں صالحین ہیں ہے بحث کا رفیقہ اور بہت بہتر ہیں بہت عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے جنہیں ان کی رفاقت نصیب ہو گئی ان کی معیت نصیب ہو گئی ان کے ساتھ رشتہ اخوت کے اندر وہ بند گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا اس سے بہتر کون سی لفاقت ہوگی اس سے بہتر کن کی صحبت و ومایت ہوگی ممسل قلائے کمالبی صدی ا و شہدائے وسا و حسن الا رفیقہ اب آپ خود غور کیجیے کہ جن نوجوانوں کے دل زخمی ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کٹ گئے ہیں اپنے والدین سے کٹ گئے ہیں بھائیوں سے جدا ہو گئے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے وزین عامن عام السوال حاطل ان کے زخمی دلوں پر کیسے مرہم بن کر یہ آیت جو ہے اس نے فوج کا کام دیا ہوگا کہ ان کے لیے تسکین کا دیکھو تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی ہو اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہے یہ گویا کہ اس مضمور کا ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے آیت نمبر تین آیت نمبر دو اور تین میں جو مضمون آیا تھا اس میں ذرا ایک پردہ رکھ لیا گیا تھا ابھی اور وہ پردہ یہ تھا کہ فلیال امن اللہ النزین صدق ولال امن القاضین اللہ تعالی لاز ظاہر کر دے گا اظہر بن الشمس کر دے گا برہن کر دے گا الم نشرہ کر دے گا ان کو بھی جو سچے اور ان کو بھی جو جھوٹے یعنی ان کو بھی جو سب کے دل سے ہی لائے اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لائے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا اس میں جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لانا یا دھوکہ دینے کے لیے ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اس لیے کہ ایمان لانے نے کوئی فائدہ تھا ہی نہیں مدینے میں تو یقیناً ایسے لوگ تھے اس وجہ سے ایمان لے آیا کہ کیا کریں سارا قبیلہ ایمان لے آیا ہے تو ہم کیسے کٹیں یعنی یہاں پر کفار سے کٹنا مشکل تھا وہاں اس وجہ سے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا مسلمانوں سے کٹنا مشکل تھا صورتحال بالکل برعکس ہو گئی وہاں رشتہ داری جو ہے اس کے بندھن پہ بھے ہوئے بہت سے لوگ ایمان لے آئے جب سارا گھرانہ سارا خاندان سارا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو میں علیحدہ کیسے رہ جاؤں تو وہاں تو معاملہ ہو سکتا تھا لیکن یہاں تو اس کا کوئی سوال نہیں لیکن قرآن کا یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو آخری بات ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس کی نشاندہی کر دیتا دیکھو اگر کھڑے نہ رہے ڈٹے نہ رہے صبر و سبات کا مظاہرہ نہ کیا استقامت کا ثبوت نہ دیا تو گویا کہ یہ ثابت کرو گے کہ تم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے تھے. اس لیے کہ صدق کا تقاضا تو یہ ہے کہ قائم رہو استقامت کا مظاہرہ کرو ان لذیل اقاضر اللہ اس کی تصویر بن جاؤ اب یہ مضمون جو ہے کھول کر یہاں پر جو ان دو آیات میں آیا تھا اب یہاں تشریح ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ سے يَقُولُ یقول بِاللَّهِ منا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر ایک بات تو ذرا اسی مرحلے پر لوٹ کر لیجئے دیکھیے تین تعبیرات ہمارے سامنے آ گئی یہ مکی دور کا وسط ہے سن پانچ نبوی یہاں پر ذکر ہو رہا ایمان باللہ صرف مدنی دور کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بِاللَّهِ الْآخِرِ وَمَا هُمِ <مُومنِين> لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ابھی لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر ذرا حلے کہ وہ مومن نہیں اور پھر بدنی دور میں سن چھ یا ساتھ میں جا کر سورہ منافقون نازل ہو رہی ہے اس میں فرمایا یادا جا کر منافق کن قالش رسول اللہ یادم یا و ان رسول و اللہ ان المنافقن اللہ کا منافقین تو گویا کے ایمانیات ثلاثہ کو اس ترتیب کے ساتھ لائے کہ اس آیت میں صرف ایمان باللہ کا تسکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تسکرہ ہے اور سورہ منافقون میں ایمان بالرسالت کا تسکرہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اصل جو ہے معاملہ جو کرائیٹیرین بنتا تھا کہ جو حد فاصل بنتا تھا کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے یہ پالا ادھر ہے اور یہ پالا ادھر ہے وہ ایمان بلسالت ہے اس لیے کہ دین کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے نظام کی اس کے تمام قوانین کی اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے ایمان برسالت کا ہے اور ساری جو مشقت پڑتی تھی اور جو بھی سختی آتی تھی منافقین کے لیے وہ در حقیقت ایمان برسالت کے حوالے سے اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے سورہ نصاب میں یہ مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں بارل آگے چلیے شاید مبارکہ کا مطالعہ کیجیے وہ مین انداز سے میں یقول عام کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ابھی مان لیا اللہ پر فیضا اوزی یا فلّہ اور جب اسے ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی توحید کے اقرار و اعلان کے باعث فیضاؤزی یا فلّہ اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کی بنا پر جب ایزا پہنچائی جاتی ہے تکلیفیں دی جاتی ہے جعل فدت النا سے عذاب اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو یوں سمجھ بیٹھتا ہے ایسے گھبراتا ہے اس کا رد عمل ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب سے جتنا گھبرانا چاہیے اللہ کی سزا سے جس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے ایسے ہی وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہاں وہ دوسری نسبت آ گئی فتنے کی میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں فتنے کی تین نسبتیں دوسری آیت میں تیسری آیت میں فتنے کی نسبت اللہ کی طرف سے ملکت فتن من قبل آئت نمبر دو ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے تو فتنہ اللہ کی طرف سے فتنے کا فائل اللہ یہاں جانا فتمہ کا ناسے کا عذاب اللہ لوگوں کے فتنے کو وہ ایسے سمجھ بیٹھتا ہے ایسے اس سے گھبرا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے تو یہاں نسبت ہو گئی لوگوں کی طرف اس لیے کہ آزمائش اللہ کی لیکن آ رہی ہے ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے امیہ خلف کے ہاتھوں اور یہی معاملہ ہے سارا اس دنیا کے اندر کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہے کسی مادی وسائل و ذرائع کے مساکت سے لیکن منم حقیقی اللہ ہے رسک آپ کو مل رہا ہے ایک لمبا سلسلہ ہے اسباب کا اور علل کا جس سے آپ کے کھانا پینا اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں ان میں انسان بھی ہیں ہیومن ایجنسیز بھی ہیں پھر فطرت کی قوتیں بھی ہیں لیکن رازق اللہ ہے یوں سمجھیے کہ تمام اسباب و وسائل ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ذریعے ہو رہا ہے لیکن فائل حقیقی اللہ ہے لافا لا اللہ فل حقیقت ولا وسطرا اللہ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ جو کہ شیخ عبد القادم دیلاری رحمت اللہ علیہ کی وسایہ میں بہت پیارا جملہ آیا اپنے بچے کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بچے اس حقیقت کو پلے باندھ لے ذہن نشین کر لے لافا فل حقیقت ولا وسطرا حقیقت میں کوئی فائل اور کوئی موثر نہیں ہے سوائے اللہ کے اگرچہ تاثیر سنکھیے کی ہے کہ انسان بڑھ جاتا ہے لیکن سنکھیے میں یہ تاثیر اللہ نے ڈالی ہے اور اللہ جب چاہے اس تاثیر کو معطل کر سکتا ہے کہ انسان سکھیا کھائے اور نہ مرے آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی اللہ جب چاہے آگ سے اس کی اس تاثیر کو سرو کر سکتا ہے اور اس نے سرو کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے لیے وہ آگ جو ہے یا نارو پولی برد الوسلام اللہ ابراہیم ان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا اس اعتبار سے یہ تحقیق یہ جو ہے توحید کا یہ مفہوم سامنے رہنا چاہیے جالفطنہ سے کاغ بلّا اب یہ جو منافقت کا اصل کردار ہے اس آیت کے اس بقیہ حصے میں واضح ہو رہا ہے ولا ان جا نسر اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے لقول ان پھر دیکھیے وہی انداز میں نے تو بلکہ جب وہ گناہ تھا کہ کتنے افعال اس چیزے کے ساتھ آئے ہیں تو ابھی یہ سارے تو میری گنتی میں آئے بھی نہیں تھے لقول انا کنہ ما تو وہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ ہے معاملہ اصل میں اگرچہ اس کا ظہور بہت دیر میں جا کر ہوا ہے نصرت اور فتح یہ تو مدنی دور کے بھی آخر میں جا کر حاصل ہوئی ہے لیکن یہ کہ کردار تو شروع ہی سے نمایاں کیا جا رہا ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو خود گویا کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے, اپنے بات ان میں جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹورو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ حالات تبدیل ہو جائیں اس وقت تو تم گھبرا رہے ہو یہ موج پریشان خاطر کو پیغام نبے ساحل نے دیا ہے دور میں سالے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی ابھی تو بڑے امتحان آنے والے ہیں لیکن دنوں کو ٹٹولو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس وقت تو تمہارے پائے سوا کے اندر لفظش پیدا ہو رہی ہے لیکن اگر نسرت آ جائے فتح آ جائے غلبہ آ جائے مالے غنیمت ملنے لگے تو پھر یہ کیفیت بدل جائے گی اگر ایسا تو समझ سمجھ لو. نفاق کے بیج تمہارے دلوں میں موجود ہے تمہاری طبیعت کی یہ کمزوری تمہارا یہ ذوف ارادہ تمہارے اندر استقامت اور صبر و مساورت کا یہ فقدان یہی در حقیقت نفاق کے لیے زرخیز زمین ہے اسی میں پھر نفاق کا بیج پڑے گا اور پھر وہی ہے کہ جو ایک تناور درخت بن جائے گا اس کی تبدیخ کی پیشگی جو ہے یہاں پر یہ صورت اختیار کی گئی ونجا نصر البک نہ ان نا نہ محاقل اور اگر آ جائے گزرت آپ کے رب کی طرف سے تو یہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اب الحسما بے عالم اب مافی العالمین تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے تمام جہان والوں کے سینوں کے اندر ہے اللہ تعالی تو علیم ام بزاد ہے تمہارے سینوں میں جو کچھ بقسی ہے وہ جانتا ہے یہ بھی در حقیقت درو بینی کی دعوت دی جا رہی ہے سیلف اسمنٹ اپنے آپ کو دیکھو اپنے غریبان میں جھانکو کہیں ایسا تو نہیں ہے اگر ایسا ہے جیسے کہ یہ تو مکی صورت ہے سورت قیامہ اور ابتدائی دور کی ہے بل انسان اعلیٰ نفس ہی بصیرہ انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے ہر شخص جانتا ہے اگر جھانکے یہ دوسری بات ہے کہ انسان خارج ہی میں محب رہے باہر ہی کی دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے کبھی درو بینی سے کام ہی نہ لے کبھی اپنے بات میں جھانکیں ہی نہ کبھی اپنے دل کو ٹٹو لے ہی نہ یہ دوسری بات ہے لیکن جب بھی کبھی انسان اپنے باطل میں جھانکے گا اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹو لے گا حقیقت اس پر واضح ہو جائے بل انسان والا نف سے انسان خود اپنی ذات پر اپنے باطل پر اپنی اصل حالت و کیفیت پر خوب بصیرت رکھتا ہے خوب جانتا ہے مجھ سے معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے کتنے پانی میں تو فرمایا اب الہ صلی بالم بافی سدورمین تو تم اپنے دلوں میں جھانکو اور جان لو یہ کہ جو حقیقت تمہاری باطنی جو کیفیت ہے جو تم پر منکشف ہو رہی اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے اس کو اللہ اس سے داواقف نہیں اور اس کے بعد اب وہ پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ ضوف جو ہے یہ ذوف ارادہ کہہ لیجئے یہ سیرت و کردار کی یہ کمزوری قوت ارادی کا یہ ذوف اس کی پھر آخری منزل جیسے کہ کسی ٹی بی کے مریض کو خبردار کیا جائے اگر علاج نہیں کرو گے اور اگر پوری طرح پرہیز کا اہتمام نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو وہ تیسری منزل جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے اس لیے تاکہ ایک شخص متنبے ہو جائے اور علاج پر کی طرف جو ہے آمادہ ہو جائے وہی انداز یہ ہے ولال من اللہ الامن ولافین اللہ تعالیٰ تو جان کر رہے گا یا کھول کر رہے گا واضح کر کے رہے گا بالکل مبرہن کر دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا ولا من نل <الْمُنَافِقِينَ> وہاں آیا تھا آیت نمبر دو میں فل یا لمن لاہ من, مَنَّ <الْكَازِبِينَ> یہاں فرمایا من الله الزین عامن ولا من نل <الْمُنَافِقِينَ> اور اللہ تعالیٰ تو لازمن ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو مومن صادق ہیں جو حقیقت ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ بالکل ننگا کر دے گا ان کو بھی کہ جو منافق تھی. پھر میں ارج کر رہا ہوں کہ مکی دور میں اس نفاق کی کوئی صورت نہیں تھی کوئی امکان نہیں تھا کا شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا وہاں لیکن یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے آخری بات بتا دو کہ یہ زوف ارادہ یہ تمہاری کمزوری یہ در حقیقت اس کے اندر خطرات مضمر ہیں اس کے یہ زرخیز زمین ہے نفاق کی کہ بیج پڑھنے کے بیج پڑنے کے لیے یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں جہاں لفظ منافق آیا ہے بلیال امن المافقین منافق کے معنی کیا ہے نفاق کے سبب کیا ہے نفاق کے مدارج کیا ہے اس بیماری کے درجات کیا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اور یہی لفظ ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں کہ سورہ صف اقامت دین قلب دین کی جد و کے لیے جہاد اور قطال پر جامع ترین سورہ اس سے گریز اور اس کی آخری منزل نفاق سورہ منافقون اور اسی کی در حقیقت یہ شرح ہو رہی ہے ایک اعتبار سے یہ اسی سورہ منافقین کے جو مضامین ہیں انہی کا تسلسل ہے کہ جو سورہ انکبود کے اس پہلے رکوع میں آ رہا ہے اس میں البتہ یہ نوٹ کر لیجیے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون مکی صورتوں میں ایک جگہ اور آیا ہے اور وہ سورہ حج ہے وہاں لفظ نفاق تو نہیں آیا لیکن مضمون پورا پورا آ گیا اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں بھی آیت نمبر گیارہ ہے یہ اس و اتفاق کی بات ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کے حوالے سے کچھ چیزیں یاد رکھنی اور ذہن میں مستر رکھنی آسان ہو جاتی آیت نمبر گیارہ یہ ہے ولال اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عامن الْمُنَافِقِينَ اور یہاں بھی سورہ حج میں بھی آیت نمبر گیارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن میابد اللہ اعلی حر فن فی نصاب خیر الطمان وہ نسابت الْفِتْنَةُ القلب اللہ وَجْهِهِ خَسِرَ خسرت دنیا والا آخرا زال گہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں آیت کا اسلوب ہوئی ہے وَمِنَ اناس وہی یا اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فلم جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھار میں کودنے کو تیار نہیں جان و مال کے لیے خطرات گوارا کرنے کو تیار نہیں بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی جان و مال کو بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں ممن انداز سے میامد اللہ حال ہر فلم کنارے بہ نصاب خیر و اگر خیر ہو خیریت ہو یا خیر دولت کے معنی میں مال غنیمت بھی ملے کچھ اور بھی منفاتیں حاصل ہو رہی ہو مانوی یا مادری منفاتیں تو مطمئن رہتے ان نصاب خیر انتمان نبی مطمئن وہ ان و, این اصابت و تو ان قلب آج ہی اور اگر کہیں فتنہ آ آزمائش آ گئی کوئی امتحان آ گیا ابتلا کا مرحلہ آ گیا کہیں جان و مال کے لیے خطرہ آ گئے ایزا آ گئی پیسہ اوزی اف اللہ ہے جان اللہ سے آزا بللہ بنا انصاب تو فطرت اور انقلب آلہ وجہ ہی اودھے منہ گر پڑتا ہے الٹا ہو جاتا ہے اپنے منہ پر انقلب آلہ وجہ ہی حسرت دنیا والا خرا یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں اس لیے کہ یہ منافعت ہے یہ وہ شے ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انل منافقین اور پھر در کے لفظ منندار آخرت میں بھی آگ کا سب سے نچلا طبقہ جہنم کا سب سے نچلہ طبقہ منافقین کے لیے اور اس دنیا میں بھی اس درجے تک جو ہے معیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے حق میں اس تاکید کے ساتھ کہ اگر آپ ان تصفیل لوگ سبڑی نمرتا صلی اللہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا یہ جو ہے بدترین انجام یہ نتیجہ ہے اس طرز عمل کا خسرت دنیا والاخرہ ثال قول خسداد المبین یہی ہے سب سے کھلا اور واضح اور نمایاں خسارہ یہی ہے سب سے بڑی تباہی اور بربادی ان ولاسر انسان حسر عاملات واسط بالحق بل سب یہ جو آخری بات اس سورہ مبارکہ میں آئی تھی اسی کے در حقیقت تشریح ہے جو اس سبق میں ہو رہی ہے بارک اللہ لی و لان عظیم و نفانی و آیات وزر فلحا کے